کا سبق یہ ہم نے باغ شروع کر دیا تھا باب القصاص قصاص بمانے برابری ہیں اور انسان کے اعضاء میں بھی کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ اس میں بھی قصاص کا مسئلہ چلتا رہتا ہے تو باب قسام میں سے ہم نے اسی صفحے کے آخر تک 308 سو آٹھ اس کے آخر میں جو حدیث کی وہ بھی پڑھ دی تھی اور آج حدیث پڑھنی ہے حضرت جندب بن عبداللہ سے جو روایت ہے تین ہزار تین سو چار آٹھ سو نو سطح پر تین ہزار تین سو چار نمبر حدیث ہے اس سے انشاءاللہ یہ روایت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلم کا نیمن کا نبل کمرہ جرون باد ابدی بن فرم تو فحرم تو علی جنت متفق عليه <تصفح> یہ بھی اسی حساب سے ہے خود کے بارے میں یہ حدیث ہے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال في من كان قبلكم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم سے پہلے ایک بندہ تھا یہ جرحن جس کے اوپر دانا تھا دانا دانہ نکلا ہوا ہاتھ میں تو جب دانا نکلا ہوا ہے تو فجزعہ اس نے فریاد کیا اس دانے سے تنگ آ گیا جب تنگ آ گیا تو اس کی درد برداشت نہیں کر سکا اس چھری لے لی چاکو اس دانے کو کاٹ ڈالا تنگ آ کے اس دانے کو کاٹا حض با یاد یا اس دانے کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو کاٹا جان چھوٹ جائے ہاتھ کاٹ لیا ہمارا کا عدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کو اس پر کا خون نہیں روکا راقا یعنی وسا کا نا خون روکا نہیں اور خون بہتا گیا بہتا گیا جب انسان کے اندر سے زیادہ خون جاتا ہے تو خون ظاہر بات ایک مقدار میں ہوتا ہے انسان کے اندر خون ختم ہو گیا تو پھر باقی کچھ رہا نہیں انسان مر جاتا ہے تو دم جو ہے خون وہ رکا نہیں حتہ مات یہاں تک کی وہ فوت ہو گیا آل اللہ تعالی اللہ جل شاہ نے اس بندے کے بارے میں فرمایا بادی میرے بندے نے جلدی کی اپنے نفس کو لے کر آئے میرے طرف ابھی اس کا جو وقت مقرر کیا تھا میں نے جی تو اس نے کیا کیا جلدی کر دی اپنے آپ کو پہلے مار ڈالا تو اللہ جل شاہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جلدی کی میرے پاس آنے کی یعنی اس کو یہ اختیار میں نے نہیں دیا تھا کہ اپنے نفس کو خود مارے لیکن مار کر ڈال دیے اس نے اس نے یہ گناہ کا کام کیا اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے انسان یعنی علماء میں اختلاف ہے کہ جو خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کا نماز جنازہ پڑھا لیا جائے یا نہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھایا جائے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کافر ہو گیا نماز جنازہ نہ پڑھائے. بارات کہتے ہیں کہ نہیں پڑھا لیے جائے کیونکہ مسلمان تو تا بارحال اس میں کیا ہے تعذیر ہے اختلاف ہے اس میں بڑے سخت الفاظ علماء کے اور احکامات ہے تو اللہ جل شانون نے اس کے بارے میں فرمائے کہ فحرمت علیہ الجنہ اس کی اسحیل کی وجہ سے میں نے اس کے اوپر جنت حرام قرار دی متفق علیہ آگلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے کہ انت تفیل ابن عمر الدوسی حضرت طفیل فی ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے لمبا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رسول اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ مدینہ آئے مدینہ کی طرف تو طفیل بن عمر حاضر تو ہجرت کی اس کی طرف تو حاجر رجلن ایک اور آدمی نے بھی حضرت عمر ابن یعنی حضرت طفیل ابن عمر دوسی کے ساتھ ہجرت کر لی من قوم ہی اس کے قوم میں قومی ارے عمر سے پوچھا ہوگا کہاں کہا جا رہے اس نے کہا کہ میں نے ہجرت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم چلے گئے مکہ مکرمہ مکہ سے مدینہ لہذا میں نے بھی جانا ہے اس آدمی نے اس کے قوم میں سے تھا اس نے کہا کہ میں بھی چلتا ہوں میں نے بھی ہجرت کرنی ہے ہمارے آدمی جو ساتھ آیا تھا تو فیل کے ساتھ وہ بیمار ہو گیا بڑی فریاد کی اس نے یعنی تکلیف برداشت نہیں کر سکا جب نہیں کر سکا فہذ اس نے مشاک پکڑی مشاکت سے مراد سکین ہے جس سے چیزیں کاٹی جاتی ہے کٹنے کا آلہ تو اس نے سکین پکڑا چھری پکڑی لہو جو اس کے پاس تھی بیاہ برا جمعہ اس نے اپنے انگلیاں کاٹی اور یہ پورے کاٹے ہاتھ سے شہبت یادا ہو تو اس کی جو ہاتھ سے خون بہنے لگا یعنی اس کا خون ہاتھ سے جب پورے کاٹے تو وہ خون بہنے لگا ماتا ما یہاں تک کہ خون نہیں روکا اس کی وجہ سے فوت ہو گیا پارا توفیل ابن عمر ہی فوت ہونے کے بعد دفنایا گیا سب کچھ ہو گیا تو آمر ابنی توفیل ابن عمر نے اپنے دوست کو اس ساتھی کو خواب میں دیکھا جب خواب میں دیکھا وہ دیکھا کہ اس کی حیات شکل وغیرہ تو بڑی اچھی ہے دیکھا کہ اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں مغئی اپنے ہاتھوں کو یعنی کس میں رکھا ہوا ہے یا مغ سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کے ہاتھ کیا ہے اس میں کپڑا لپیٹا ہوا ہے چھپائے ہوئے فقال تو فیل ابن عمر نے اپنے دوست سے پوچھا آپ نے جب یہ حرکت کی اور اپنے آپ کو خود قتل کیا تو آپ کے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا فقال غفر لي الى صلی اللہ عليه وسلم اس بندے نے فرمایا کہ اللہ نے میری بخشش تو کر دی اس وجہ سے کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر دی تھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا رسول اللہ علیہ وسلم کی مائیت اپنائی اس برکت سے اللہ نے میری مغفرت کی میں نے <يَدِئًا> کہا کہ کیوں میں آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے یا چھپے ہوئے, ڈکے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو وہ پرندے نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ ہم کبھی بھی صالح نہیں کریں گے جوڑیں گے نہیں بنائیں گے نہیں آپ سے وہ حرکت یا وہ فساد جو کہ آپ نے فساد کر ڈالا تھا مطلب یہ کہ جو ہاتھ تم نے خود کاٹے بیکار کر دیے یہ ہاتھ ایسے ہی رہیں گے اور یہ ڈکے چھپے رہیں گے کہ حاضر یہ ہم نے ٹھیک کر کے نہیں دینے تمہیں کیوں یہ تم نے خود کیا مطلب یہ ہاتھ اس کے اسی طرح رہ گئے لیکن اللہ نے اس کی مفرت پھر بھی کر لی ہجرت کے برکت سے على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر اردو نے یہ واقعہ سنایا رسول صلی اللہ علیہ سلم کو کہ وہ بندہ جو میرے ساتھ آیا تھا ہجرت کر کے آپ کے طرف متینے میں اور اس جو یہ حرکت کر دی تھی مر گیا دفنا دیا ہم نے تو دفنانے کے بعد میرے خواب میں آیا اسے یہ یہ سوالات میں نے پورا واقعہ سنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آسو فین نے اکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کن صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لے گئے اللہ خراہ آپ نے میرے اس بندے کی اپنے بندے کی جو میرا امتی ہے میری طرف ہجرت کر کے آپ نے اس کی برکت سے تم نے اس کی مغفرت فرمائی ہاں جی ولی فاقفر، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما دے ان کے ہاتھوں کو ٹھیک کر دے تو نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کے لیے دعا فرمائی کہ اس بندے نے خالص میرے لیے ہجرت کی تھی اور اے اللہ نے اس کا راج رکھا اور آپ نے اس کی مغفرت فرمائی اس کے اتنے غلط کام کرنے کے باوجود دہازہ اس کے ہاتھوں کو بھی افتیک فرما دے اس کی بھی مغفرت فرما دے رواہ مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا مانگی وعن ابی شریح القعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثم انتم یا قضاعت قد قتلتم حاز القتیل من حزیل ابو شریح الکاوی فرماتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اے اہل اے کا تم نے بے شک اس قتیل کو یعنی مقتول کو قتل کیا حزیل میں سے وعنو اللہ, اللہ کی قسم میں ان میں سے کیا ہوں میں آقل ہوں اس کا مطلب آقل اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دیت ان کے آقلہ کو اور ان کے کیا کو میں دے دیتا ہوں قطلا خیر رتعینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اس کا تو میں ادا کر لوں گا لیکن آج کے بعد اگر کسی نے کسی مختول کو قتل کیا تو اس کا مختول کا اہل خانہ کے پاس دو قسم کے کیا ہے اختیارات ہیں ہے ان احب و اگر انہوں نے پسند کیا اپنے مقتول کے بدلے میں قاتل سے قصاص لینا بدلہ لینا تو وہ لے سکتے ہیں وہ احب و حضو اللہ اگر وہ یہ پسند کرے تو وہ پھر کیا لیں گے یعنی دیت پورا دیت لیں گے اس زمانے میں دیت جو ہے ایک بندے کے بدلے میں سو اونٹ ہوا کرتے تھے سو اونٹ یا سو اونٹوں کا کیا قیمت یہ دیت ہوا کرتی تو اہل میت جو ہے جو مقتول کے وہ رسا ہے ان کو دو اللہ نے اختیارات دیے ہیں یا تو یہ ہے کہ وہ اپنے مقتول کی قصاص لے لے قاتل سے جب قاتل پکڑا جاتا ہے قاضی حکم کرتا ہے اس کے خصاص کا وہ پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر سکتے ہیں یہ حق اللہ نے دیا ان کو یا یہ ہے کہ وہ تم سے کیا وصول کرے دیت وصول کرے لہذا آج کے بعد یہ اس کا دیت کسی کا میں نہیں دوں گا اس مقتول کا تو پہلے والے کو میں دے دوں گا لیکن بعد میں یہ دو اختیارات اہل مقتول کو اللہ نے دے چکی دے رکھے ہیں لہٰذا وہ کر سکتے ہیں کہ قصاص لے تم سے یا تم سے دیت پورا وصول پھر فرما ہے پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہے انحب و حضور ہاں ایک چانس اور بھی ہے اگر مقتول کے ورسہ اس قاتل کو معاف کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے یہ ان کے اختیار میں ہے اگر معاف کر دیا والعفو خیر تو یہ کیا ہے افواہ کیا بہتر ہے سربی شریف اور یہ تصریح کی کہ یہ حدیث صحیحین میں ابو شریح سے روایت نہیں ہے وقال ہو رہے معنی ہو کسی معنی میں دونوں شیخین صحیحین میں جو صحیح بخاری ہے صحیح مسلم میں ابو حریرہ سے اسی کے معنی میں اسی کے مفہوم کے لئے سے یہ روایت ابو حریرہ سے موجود ہے ابو شریح سے موجود میں یہ بارا وَأَنَا نَسْنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَهُ أَنَّ يَهُودِيًا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَتٍ بَيْنَ حَجَرِ یہ واقع ہے کہ یہودی انسان ایک شخص نے ایک لڑکی کا سر کچل دیا دو پتھروں کے درمیان میں دو پتھر لے کر اس کا سر یوں مارا ایک پتھر ادھر سے ایک ادھر سے تو سر اس نے کچل دیا فقیر اللہ من فا ل ابھی اس وقت وہ زندہ یہ فوت نہیں ہوئی تھی کسی نے پوچھا اس لڑکی سے کہ یہ کس نے یہ کام کیا کس نے تمہارا سر مارا پتھر مارا افلانن افلانن افلان افلان کیا فلان نے یہ کام کیا فلان نے کیا نام لیے گئے حتی سنی یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا اس نے اپنے سر سے اشارہ فرما دیا یوں یعنی نام کا یا یس کا کہ جی یہی یہودی جس کا نام تم لے رہے ہو اسی نے میرا سر کچل دیا ہے اس وقت وہ باتیں شاید نہیں کر سکتی حالت اس کا زار تھا تو اس وقت اس نے اشارہ کر دیا تو مطلب اس کے اشارے سے اس کا قاتل کا کیا ہو گیا پتہ مطلب چل گیا جی ابل یہودی وہ یہودی لایا گیا اس کو پکڑ کے لے آئے اعتراف کیا اور اپنے جرم کا اعتراف کر دیا کہ جی دی یہ کام میں نے کیا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے اس کا احساس کیا جائے فروز ذرا اس کا سر بھی مارا گیا یعنی پتھر پتر آپ نے اس بچی کا تریوں مارا تھا. لہذا یہ آپ کے لیے کیا ہے یہ آپ کی سزا ہے تو یہ چیز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس سے کیا, کیا؟ وہ قصاص دلوایا ربیع جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوپ پوپی تھی اس نے ایک لڑکی کا جس کا تعلق انصار قبیلے سے تھا اس لڑکی کا دان توڑ دیا ہاتھ پائی میں ہوا ہوگا اس لڑکی کا کیا کیا اس عورت نے اس کا دان توڑ دیا موقع شوقہ لگا ہوگا جب دان توڑ دیا تو اتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لڑکی والے آئے رسول کے طرف کہ اس عورت نے ہماری اس لڑکی کا دان توڑ دیا ہاں ہمارا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے ساس کا کہ اس عورت کو حاضر کیا جائے اس کا دان نکالا جائے جیسے دان لڑکی کا نکلا ہے ٹوٹ گیا تو اس کا بھی دان دان کے بدلے میں توڑ دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقصاص کا حکم دیا فقال انس ابن نظر انس ابن نظر جو تھے یہ عمتے حضرت انس ابن مالک کے چچا تھے اور یہ اس کی کیا ہے بہن ہے انس ابن نظر نے جو کہ حضرت انس کے کیا تھے چچا تھے اس نے کہا کہ لا واللہ لا تکسر سنیتہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم اس کا سنیتہ جو ہے یعنی جو سامنے والا دان ہے یہ نہیں توڑ دیا جائے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں ہونے والا قسم اٹھائی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ فرمایا کہ اے انس ابن نظر اللہ کی کتاب میں قصاص کا مسئلہ ہے قصاص اللہ نے فرمایا آپ کیسے قسم اٹھا کے سکتے ہیں؟ کا دان نہیں توڑ, توڑ دیا جائے گا کہتے کہ بات چیت ہوئی ہے القوم القومر شا قوم راضی ہو گئی یعنی انصار کے قبیلے میں سے لڑکی والے راضی ہو گئے اور انہوں نے دیت لینا قسم کر دیا اس کو قبول کیا تو جو انس سے قسم اٹھائی تھی اللہ نے اس کی قسم کو راز رکھا اور وہ خالص نہیں ہوا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بے شک اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے لیے من ایسے اشخاص بھی ہے لو اکثر حادثہ اللہ, اللہ کا نام پہ جب قسم اٹھاتے ہیں لا ابر ضرور ضرور اللہ اس کو کیا کرتے ہیں بری کر لیتے ہیں حالث نہیں ہونے دیتے یہی وجہ تھی کہ اللہ نے نظرس کو یعنی مالک کو کیا کیا یعنی حالث نہیں ہونے دیا اس سے قسم اٹھائی کہ اس کا دان نہیں ٹوٹے گا اس اللہ نے نہیں توڑنے دیا کیوں اس لیے کہ قوم کے دل میں لڑکیوں والوں کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا ان توڑنے کے بجائے وہ ایش پہ راضی ہو گئے راضی ہو گئے تو دیت ادا کی گئی بس دان بچ گئے تو یہ اللہ کے نام پر قسم اٹھائی تھی تو اس قسم کا اللہ نے اس کا کیا رکھا خیال رکھا متفق نالی وحان ابھی جو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے حکم کے کیا ہے یہ خلاف ہے یا اللہ کے حکم کو قرآن کو نہیں مانتا نوزب اللہ ایسی بات نہیں تھی اسے کی اس کہا کہ اس کا تو متبادل ہم بات کر لیتے دارک دان کیوں تو توڑا جائے تو ہم بات کر لیتے ان سے ہم تاوان دینے کے لیے تیار ہیں دیت دینے کے لیے تیار ہے جب بات کی گئی تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی اور وہ دیت لینے کیلئے تیار ہو گئے تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت انس سے نظر جو حضرت انس کے چچا تھے اس کے قسم کا کیا رکھا خیال رکھا وہ نبی جو حی فتح قرآن ابو جو یہ فرماتے ہیں اس کا نام ہے ابن عبداللہ العامری یہ صاحب میں سے ہے اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ تمہارے پاس قرآن میں ایسی کوئی چیز ہے کہ وہ تمہارے پاس ایسی چیز ہے کہ قرآن میں نہ ہو جیسے کہ یعنی شریعت میں سے ایسی کوئی چیز جس سے قرآن میں ذکر نہیں ہے تو اس سے شیعہ جو ہے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اسرار وحی میں سے کچھ چیزیں تھی اور اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اسی وجہ سے یہ صحابی پوچھتے ہیں لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے اقالبی الحبتا بارا نسیمت بھا اندن حضرت علی کیسے جواب دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اس ذات کی قسم جس ذات نے کو دانے کو دو ٹکڑی کیا یا پڑا یا چیری اور اس میں سے وہ تیغ نکالا اور اس میں سے کیا ہو گیا اس کا پودا اگنے لگا یہ کون کرتا ہے اللہ کی ذات ہے بارا سمت وہ ذات جس نے نفس کے اندر جان ڈالی روح ڈالی ماں علامہ ما قرآن ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہی چیزیں ہیں جو قرآن میں قرآن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی شریعت کی یا کوئی سر کی بات نہیں ہے لہذا وہی قرآن ہے سارا کا سارا علی نے فرمایا اللہ فہم مگر بات اتنی سی ہے کہ سارے علوم سارے احکام قرآن میں موجود ہے لیکن مسئلہ فہم کا ہے کوئی سمجھتا ہے صحیح معنوں میں کوئی نہیں سمجھتا کسی کا ذہن پہنچتا ہے کسی کا نہیں یور تارا جرم فی کتاب ہی فی صحیح آدمی کو دی جاتی ہے کتاب میں وہ چیز جو کہ صحیفے میں نہیں ہے تو صحیح قالآم اس آدمی نے کہا کہ دیکھیں ایک آدمی کے پاس ایسی کوئی چیز صحیفے میں آ جاتی ہے جو کہ کتاب میں نہیں ہوتی تو حضرت علی نے فرمایا کہ صحیفے میں کیا چیز ایسی ہے خال اللہ سادوی نے کہا کیا خیال ہے حاجی وہ فکاق العصیر اصیر کا چھڑوانا جیلی کا قیدی کا چھڑوانا یہ ہے صحیفوں میں